اس مبارک سلسلے کا چھٹا حلقہ سناج فرمائیں الحمدللہ الحمد للہ و کفا الصلاۃ سلام والا فاطم الحم مدنصطفیٰ والا عالیبیٰ <تصفيق> وأصحابه النجبا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحاشمي وعلى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعض فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد اوز من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمان رحی عریف داد کتابار ہودل للمتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أكواما ويذع بها آخرين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسول نبی ال کریم برادران اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستو عزیز نوجوانوں سلسلہ دروس تفصیل قرآن کے ضمن میں عظمت قرآن اور مشکلات قرآن اور اس پر شبہات اور اس کے جوابات کے بارے میں صاحب کا درس میں کچھ باتیں ہوئی تھیں سب سے پہلی بات تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے قرآن کے سوا اس وقت رو عرض پہ کوئی مذہب کوئی دین کوئی جباد یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ان کے پاس جو کتاب ہے وہ صحیح ہے محفوظ ہے جامع ہے کامل ہے مکمل ہے اور اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے جتنی کتابیں اللہ نے قرآن, اتار... قرآن سے قبل نازل فرمائیں ان کی صحیح تعداد کا علم بھی اللہ معروف کتابیں جو ہیں وہ تو ہے انجید ہے ظہور ہے اس وقت پورے عالم میں یہودیت کا اثر رسوخ اقتصادی معاشی سیاسی عسکری علمی قوت کے باوجود وہ یہ دعویٰ ثابت نہیں کر سکتے کہ کتاب دورات صحیح محفوظ ہے جیسے وہ سال سلام کرتے ہیں اسی طرح عیسائیت کا دور دورہ ہے ان کی بھی آپ دیکھ لیں کہ معاشی اقتصادی سیاسی عسکری قوتیں علمی طاقتیں جدید علوم پر ان کا کنٹرول اس سب کے باوجود عیسائیت بھی یہ دعوی نہیں کر سکتی کہ ہمارے پاس جو انجیل ہے وہ درست ہے اور اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں دیا اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے میں نے ارد کیا تھا پہلے بھی کہ جب دیدات سے مناظرہ ہوا تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ تم فلاں جگہ سے کتاب اپنی پڑھو لیکن مناظر جو تھا عیسائیوں کا پادری جو تھا اس نے وہ کتاب نہیں پڑھ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر میں یہ پڑھتا ہوں تو میں تو خود اس دنیا کے سامنے تذیق بن جاؤں گا کہ یہ کیسے اللہ کی کتاب ہے ابھی جس میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں یہ کوک شاستر ہے انجیل ہے نہیں پڑھا وہ مناظر ہار گیا لیکن کتاب پڑھنا گوارہ نہیں کیا اسی طرح مسلم اب ہندو ہیں ان کے پاس وید ہیں سکھ ہیں ان کے پاس گرنتھ ہیں اسی طرح آتش پرست ہیں مجوسی ہیں اور دنیا کے مذاہب ہیں لیکن کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اور اگر کوئی دعویٰ کرے بھی وہ اتنا کھوکھلا ہے اتنا وہ دعو یعنی کمزور ہے کہ لوگ سنتے ہوئے بھی ہم پڑھیں لیکن یہ ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کی اس بیچی ہوئی کتاب ہے جس کے محفوظ ہونے پر اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اور جس کی حفاظت کی دلیل یہ ہے کہ چودہ سو پچیس سال گزرنے کے بعد امت اتنی کمزور ہو چکی ہے ہم دین سے بہت دور جا چکے ہیں اب ہمارے اندر صرف اسلام کا ایک نام ہے اور قرآن لکھا ہوا ہے کتابوں میں دفتر میں ہے لیکن اس کے باوجود کوئی کریا کوئی بستی کوئی شہر کوئی ملک ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں مسلم کمیونٹی تو ہو لیکن حافظ نہ ہو لالمن کوئی نہ کوئی قرآن کا حافظ موجود ایک بستی میں نہیں ہوگا دوسری میں. ایک شہر میں اگر نہیں ہوگا دوسرے شہر سے بڑا اس کے محفوظ ہونے کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ ایک سات سال کا بچہ آپ کو الف سے لے کر اب الناس کا قرآن سنا دیں آپ کوئی دوسری کتابوں میں اس طرح یاد کر کے سنا دیں جب اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ان کا حافظہ اچھا ہے بھئی کہ آپ کسی اچھے حافظے والے کو انجیل یاد کر کے سنوا دو آپ کسی اچھے آپدے والے سے توراہد یاد کر کے سنوا دو اچھا بعض لوگوں نے غزلوں والی شیروں والی کتابیں یاد کی ہوتی ہیں لیکن کب تک کتنے لوگوں نے مثلاً لاکھوں یا کروڑوں میں دو لیکن قرآن کا اعتاز دیکھیں گے قرآن کی زبان عربی ہے لیکن یاد اس کو آج بھی کرتے ہیں بھارت کے لوگ ہیں قرآن یاد ہے سوڈانی ہیں قرآن یاد ہے اجمی ہے پاکستانی ہیں ہندوستانی ہیں انڈونیشی ہیں ملیشین ہیں کوئی ہے سینی ہیں روسی ہے اب کا ہے ازبکستان کا ہے قرآن یاد ہے اور اس کے کسی طرح خود میں بھی غلطی نہیں کرتا جو اتنا بڑا اعزاز جو ہے صرف اللہ کے کلام کو ملا لیکن جب اصولی بات ہے اصول ہے ایک دنیا میں کہ جس درخت پہ پھل ہوتا ہے پتھر اس کو مارے جاتے ہیں ایک درخت ٹنڈ منڈ کھڑا ہے اس میں کچھ نہیں لگتا کو کون پتھر مارے گا اس کو پاگل ہو گیا جس میں آم لگا ہوگا جس میں بیر لگے ہوں گے جس میں کوئی پھل لگا ہوگا اس کو جناب بچے بھی ماریں گے بڑے بھی ماریں گے نہ بھی مارے تو نیچے کھڑے ہو کے انتظار کریں گے یار کبھی تو پھل گرے گا للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں گے تو چونکہ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے ایک ایسی جانے کتاب ہے کہ چودہ سو پچیس سال گزر جانے کے باوجود بھی آپ آج ایک اچھے کاری سے کہیں وہ اپنی صنعت جو ہے آپ کو جوڑ کے او سیدھا پہنچائے گا حضرت بھائی اپنے کاف تک حضرت زین ابن ثابت تک حضرت بیوسا شہید تک حضرت معذبن جبل تک فلف راشدین تک اور ان سے پہنچے گی صنعت کہاں حضرت محمد الرسول اللہ تک اور حضور سے کہاں پہنچے گی جبریل تک اور جبریل سے کہاں پہنچے گی خدا تک سلسلہ جڑا ہوا مزہ آ رہے کئی یہ دنیا میں کسی روایت کا ایسا سلسلہ دکھا دیں یہ اعزاز صرف قرآن پاس اور کسی کتاب تو اس زمین میں جب قرآن اتنا عظیم ہے قرآن اتنا جامع ہے کامل ہے دستورِ حیات ہے اور بقا اور نجات انسانیت کا ذریعہ ہے تو دوساب ہے پھر اس کے مخالفین کچھ بھی نہ کر سکیں تو بعض بعض شبہات تو پیدا کرتے ہیں اور ان کے شبہات پیدا کرنے میں کچھ دشمنوں کے علاوہ اپنوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے ان کے شبہات کے سبن میں میں پچھلے درس میں میں نے عرض کیا تھا کہ ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں وہ تقرر رات قرآن کی قرآن پاک میں جو چیزیں ہیں بار بار آئی ہیں مقرر ہیں وہ کہتے ہیں ہی مقرر کیوں کہتے ہیں کہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں تکرار کیوں آیا ہے اور تکرار بھی اتنا بڑا کہ بھی ایک آیت ایک آیت مبارک جو ہے اس کو کم از کم گیارہ دفعہ ذکر کیا جائے وہی دل مقد بھی اچھا ایک آئی نے مبارک کو اکیس دفعہ ذکر کیا جائے فبے آئیے آدا عربات کا زبان اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو کہ جنت کا ذکر جو ہے وہ ایک سو پچانوے مرتبہ قرآن میں ہے دوسر کا ذکر جو ہے وہ دو سو مرتبہ قرآن میں ہے حضرت موسرا علیہ السلام کا نام 135 بار قرآن میں آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام چھیاسٹھ بار قرآن میں آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام چوبیس دفعہ قرآن میں آیا ہے مسئلہ توحید اور رد شرک جو ہے 350 دفعہ قرآن میں آیا ہے مسئلہ نماز جو ہے وہ ایک سو دفعہ قرآن میں آیا ہے مسئلہ ایک ایمان جو ہے وہ تین سو دفعہ اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے تو کہتے ہیں یہ کیا بات کہ ایک ہی رفظ کو بار بار کہا جائے ایک ہی آیت کو بار بار کہا جائے حالانکہ فساحت و بلاغت میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس کلمے کو دوبارہ بھی نہیں دہرایا جاتا جیسے ایک شاعر گزرا ہے زمانۂ جاحریت میں اس کا قبال ادبیت و شاعریت یہ تھا کہ جو کلمہ اس نے زندگی میں ایک دفعہ اپنے شعر میں استعمال کیا پھر کبھی نہیں استعمال کیا وہ <تصفيق> کہتے <ہیں> جی <تصفيق> یہ جی پھر قرآن میں کیوں تک رہا مقرر جو ہیں قرآن میں وہ کیوں اس بات کو سمجھیں اصل بات یہ تھی کہ ایسے شبہات صحابہ کے زمانے میں تو الحمدللہ پیدا ہی نہیں ہوئے کیونکہ ان کے قلوب جو تھے وہ صاف تھے اور پڑھانے والے محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ کا نبی پڑھانے والا ہو دیکھو نا ہمیں بھی آج کوئی اچھا استاد مل جائے اچھا قاری مل جائے اس سے جب آپ قرآن سنیں اب آپ جب نماز پڑھیں حرم میں ہوں صبح کا وقت ہو اینڈ میں ہر میں سے کوئی ذوق سے قرآن پڑھ رہا ہو تو ایک عجیب کیفیت ہوتی اور اس طرح وہ آیت کا لحاظ کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ آدمی ترجمہ ساتھ ساتھ سمجھتا چلا جاتا ہے اگر اسے تھوڑی سی بھی شدھ ہوتے لیکن تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ جس قرآن کو پڑھانے والا خود صاحب قرآن محمد الرسول اور پڑھنے والے بھی کو عمر عثمان والی نہیں صلی اللہ علیہ رضوا ص اللہ علیہ وسلم. تو وہاں تو شبہات پیدا ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی بس حضور نے قرآن پڑا اس صاحب نے سمجھ لیا حضور نے عمل کر کے نمونہ دکھا دیا بات ختم ہو گئی اچھا کچھ ازہان بھی ماشاءاللہ ایسے نہیں تھے ان میں مثبت فکر تو تھی لیکن من بھی سوچے نہیں تھی اب ہمارے ہاں مشکل یہ ہے ہمارے ہاں پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں منفی سوچ زیادہ ہو گئی مثبت سوچ کم ہو گئی اس کی ایک چھوٹی سی وشال ہے مثلاً اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بھائی چور کی سزا کیا ہے ہاں ارے خوارے کو پکو ایسے مرد ہو اورت واد کا ڈر آپ صحابہ کے دور میں دیکھ لیں مزا ہے کسی نے بحث کی بھئی اللہ کا حکم ہے بات ختم ہو گئی اللہ نے حکم دیا ہے کہ مرد چور ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ ختم ہو اس پہ کوئی بات نہیں لیکن آج ہمارے ملک میں اسلام کے دور میں اور اسلامی ملک میں لالی جمہوریہ میں جب آئین قرآن کے لیے کمیٹیاں بیٹھیں بیٹھی میں بنائی گئیں کہ قرآن کے آئین کو مرتب کیا جائے اس کو منظم کیا جائے اور اس کو جب ہم نے کسی ملک میں نافذ کرنا ہے تو اس کی ایک ترتیب ہونی چاہیے تو اب جناب جب یہ ہوا تو ہمارے ماشاءاللہ اللہ لکھے حضرات جو تھے وہ کلائے کرام جن کو قانون کے ماہر سمجھا جاتا ہے ماہرین قانون اور جو اپنے علاقے کی گویا کہ کریم ہوتے ہیں جیسے مثلا وکیل ہے ایڈوکیٹ ہے انجینئر ہے، ڈاکٹر, ہے ڈاکٹر ہے سائنٹسٹ ہے یہ لوگ بڑے مقصد جیتا لوگ ہوتے ہیں ہر بچہ تو نہیں پہنچتا نا جن میں ٹیلنٹ ہوگا وہ آگے آئے گا تو اب انہوں نے جناب ایسے ایسے اعتراض پیدا کیے انہوں نے کہا جی قرآن کہتا ہے کہ دونوں کا ہاتھ کاٹا جائے فخت او تو قرآن اسی طرح کہتا ہے فخص روجو حکم و عیدی تو عیدی کا اطلاق یہاں بھی ہوتا ہے یہاں تک بھی ہوتا ہے اور یہاں تک بھی ہوتا ہے صرف انگلیوں پہ بھی ہوتا ہے تو کہاں سے کاٹا جائے کیوں منفی سوچ ہے کہ اللہ کے حکم خود توڑنا ہے جوڑنا نہیں اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کرنا بلکہ بچنا ہے کسی طرح عمل سے اللہ کے قانون کو جو توڑنا ہو ایک آدمی کی بیوی جو تھی وہ مر گئی اور اس کی ساس جو تھی یعنی بیوی کی ماں جو تھی وہ بڑی جوان تھی تو اس لڑکے کی نیت خراب ہو گئی ہے اس عورت کی خراب ہو گئی دن نے ارادہ کر لیا کہ ہم نکاح کر میں حالانکہ اس کی ساتھ ہے تو انہوں نے جناب ایک مولوی صاحب کو ڈھونڈا کہ بھئی ہمارا یہ مسئلہ ہے ہمیں آپس میں بڑا عشق ہو گیا ہے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں کوئی حل نکالو جو فیس کہتے ہو, حضرت ہم وقت خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں پر ہمارا کوئی حل نکالو ٹھیک جی ہے جی جب آؤ ہم نکاح پڑھا دیتے ہیں لوگوں نے کہا مویساس کیا کر رہے وہ ساس ہے اس کی اور اس کی دوجہ مدخول بہا ہے کہ تمہیں کیا ہے ہم نے نکاح پڑھا رہے ہیں آپ کو کیا ہی ہمارا علم کا مسئلہ ہے وہ جناب وہاں گئے اس نے دونوں کو کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھانے کے بعد خود کا پڑھا نکالا تھا معاملہ بڑھ گیا وہ فتنا ہو گیا شور ہو گیا لوگ کھڑے ہو گئے آخر بلایا گیا مودی صاحب کو اس نے کہا کیا بات ہے اس نے کہا جی اس کا جو پہلا نکاح ہوا تھا مسلمان ہی تھا میں سبھی کلبہ ہے یہ تو بیتی تھے قبروں پہ سجدہ کرنے والے وہ تو کافر ہوتا ہے کافر کافی نکاح ہوتا ہے اس نے کہا اس سے پوچھو یہ قبروں پہ سجدہ کرتا تھا اس نے کہا جی ہاں تمہارا باپ دادا بھی کرتا تھا تو اس نے کہا جب قبروں کا سچے کرنے والا آدمی مسلمان ہوتا ہے نہیں کافی بولی صاحب کی بات تو ٹھیک ہے جب وہ تھا ہی کہاں تو پہلا نکاح تو دکھویا تھا ہی نہیں تھا جب نکاح نہیں تھا تو شاس رہی جب شاس نہ رہی تو اب مسلمان ہو گئے ہیں دونوں زیادہ شادی کرنا چاہتے آج کی اخبار میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہوتا ہے نا آپ سمجھیں گے کہ مولوی باتیں بناتے ہیں آج کی اخبار میں آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی انڈیا کے ہیں وہ ایک فلم है ہے ایک لڑکی ہے اور وہ ایک درمندر اور ہیما مالنی کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا ان پہ الیکشن میں وہ کھڑی ہوئی تو الیکشن ایک ایسی لانس ہوتی ہے نا کہ جس نے اپنا شجرا نے سب پڑھوانا ہو نہ الیکشن میں کھڑا ہو جائے مخالفین آپ کے دادے نے جو گناہ کیا تھا وہ بھی ڈھونڈ کے لئے ہیں. تو انہوں نے جناب مخالفین نے باقاعدہ پٹیشن کی کورٹ میں ہے کہ جناب یہ دونوں جو ہیں یہ تو مسلمان ہو گئے اس کا نام عائشہ تھا یہ دونوں مسلمان ہوئے انہوں نے نکاح کے تو اب یہ ہیم آبادی اور دھرمندر کے نام سے کیسے الیکشن لڑ سکتے ہیں تو یا یہ مسلمان ہیں تو ہندو نہیں ہندو ہے تو پھر مسلمان نہیں یا وہ بات غلط تھی یہ بات غلط ہے اب جناب ان کو یہاں دھوک نہیں پھنسی ہوئی ہے کہ اب اس کا کیا حل اچھا وجہ کیا تھی کوئی مسلمان جو ہندو مذہب میں دوسری شادی نہیں کی جا سکتی تھی اس جاتی میں ان کا آپس میں عشق ہو گیا شادی کرنے کے لیے وہ مسلمان ہو گئے کہ مسلمان مذہب میں چونکہ دوسری شادی کی اجازت ہے لیے اتنی دیر کے لیے وہ مسلمان ہو گئے نکاح کرنے کے بعد پھر وہ بھی ہندو ہو گیا وہ بھی ہندو ہو گئی ورنہ کوئی اسلام جذلام نہیں تھا ان کے پاس جیسے یہ ہند میں عام ہے کئی مہائشہ جو ہیں وہ اشا بن جاتی ہیں بعد میں کوئی آشا کہلاتی ہے اسی طرح کئی آشا جو ہیں وہ پھر عائشہ بن جاتی ہیں یہ تو عام ہے وجہ کیا ہے کہ ہم نے قانون خدا بندی کو توڑنا ہے اور ضرورت کے مطابق استعمال کرنا ہے ضرورت پڑ جائے اسلام کے دامن میں آ جاؤ دوسری شادی کرنی ہے اور مذہبی اجازت دیتا ہے اسلام دیتا ہے اچھا اسی طرح یہ ہر جگہ قانون توڑا جاتا ہے مسلم آپ امیرکا میں جائیں ان کی بات اسٹیٹ ایسی ہے کہ وہاں طلاق دینا بڑا مشکل ہوتا ہے یعنی شادی جب ہو جائے تو طلاق جو ہے وہ اتنا مشکل ہے کہ طلاق کے بعد بھی شوہر کو اپنی آدھی جائیداد بیوی بی کو دینی پڑتی ہے آدھی جائیداد بیوی بی کو دے اور جب تک بیوی بی زندہ رہے خرچہ بھی لیتا رہے رہے دوسرے کے پاس خرچہ پہلا جواب ادا کرتا رہے دیکھو کیسے قانون ہیں پڑے لکھے لوگوں کے انصاف دیکھیں مساوات دیکھیں یعنی مزے دوسرا اٹھائے خرچہ پہلا بھرے اسی لیے ان کے قوانین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تلاش کرتی رہتی ہیں یہاں تو آپ کہتے ہیں نا کہ نوجوان لڑکے سے شادی کریں گے وہ کہتے ہیں ہم بوڑھے سے شادی کریں گے لیکن انشورنس پہلے دیکھ لیں اس کی کتنے کی ہے تاکہ یہ جلدی بنے گا اور پالیسی ہمیں ملے گی یہ پڑھے لکھے ملک کی باتیں ہیں جو بڑے انصاف اور جہاں قانون قانون جو ہمارے اسلام کے ملکوں پہ ہنستے ہیں وہاں کا یہ عالم ہے کہ میں خشک کاگوں میں تھا میرا ایک جگہ تقریر تھی تو مغرب کے قریب جا کے وہ جلسہ ختم ہوا تو مجھے میرے ساتھی چودھری ممتاز اب بھی وہاں زندہ ہیں بہت شریف آدمی ہیں اور میرے جیسے فقیروں سے بےچارے محبت کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے آ کے کان میں کہا کہ حضرت میں نماز کے فوراً بعد گاڑی اپنی جو ہے اس بلڈنگ کے گیٹ پر لگا دوں گا اور آپ مہربانی کر کے نماز پڑھ کے ملنے ملانے میں وقت ضائع نہ کیجیے گا وہ بڑا آسان وقت ہوتا ہے مولوی کے نکلنے کا لوگ سننا سے شروع کریں گے آپ نکل جائیں ورنہ تو ملتے ملاز گئی آپ جلدی نکل آئے گا ٹھیک ہے میں نے کہا میرے آرام کے لیے کہہ رہا ہے کیونکہ تقریر سے پہلے میں کھانا نہیں کھا سکتا لہذا میں نے زہر کا کھانا نہیں کھایا ہوا تھا اصر وہاں پر پڑی عصر کے بعد جلسہ شروع ہوا مغرب کو جلسہ ختم ہوا اب جناب وہاں سے ہم نے دو ڈھائی گھنٹے کی ڈرائیو ہے وہاں پہنچ کے پھر کھانا کھانا ہے تو نے کہا میرے لیے بیچارہ چارہ جلدی کر رہا ہوگا کہ بھائی عقید صاحب جو ہیں بےچارے بوکے ہیں صبح سے ہماری عادت ہے کوئی بس والی کوئی بخا فرق نہیں پڑتا تو بہرحال میں جلدی نواز کے بعد نکل آیا اس نے سب دوستوں کو اب جلدی جلدی وہ فون پہ کہہ رہا ہو کہ بھائی ہم فلاں پیٹرول پمپ پہ جو ہے نا باہر کے مین روڈ ہے ہائی وے ہے اس کے فلاں پیٹرول پمپ پہ میں انتظار کروں گا میں محلہ کو لے کے جا رہا ہوں سب ساتھیوں سے کہا میں نکل آئے وہی کٹے ہو جائیں گے ارے کہا یار کیا ہو گیا چودھری ممتاز میں کہا آدرت مغرب کے باندھارا ہو گیا یہاں گاڑی روک کے لوٹ لیں گے ابھی مار دیں گے یہ وہ علاقہ ہے ایک آدمی آئے گا اور کہے گا جلدی کرو پیسے نکالو یہاں تو ڈالر جیب میں رکھ کے چلنے پڑتے ہیں ڈالر نہ ہوگلا تو اچھا بکا ہے چلو ڈسٹ یہ وہ ملک ہیں جو اپنے امن پہ قانون پہ اپنے سکیورٹی پہ اور اپنے آخن پہ اور مسلمان ملکوں پہ ہنستے ہیں حالانکہ جو اسلام میں ہے وہ کسی الحمدللہ للہ بس دعاس یہ کریں کہ اللہ اس بلدل امین کے امن کو قیامت تک پہنت کریں چونکہ پاک دشمنان ہیں اور دشمنوں کے ہاتھ میں اپنے بھی کھیل رہے ہیں اللہ پاک دشمنوں کی ہر سازش سے محنت تو بات میں اب یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں دماغ جو ہیں وہ قرآن کے قانون کو توڑنے کے لیے ہے یا اپنی فائدہ اٹھانے کے لیے ہے یہ نہیں کہتے کہ بھی اللہ کا حکم ہے بات ختم نہیں ہم اللہ کی مخلوق ہیں اللہ کا حکم شراب علیکم بس ختم ہوگی بات انہوں نے کہا کہ نہیں جناب ہاتھ کہاں تک کٹے مقصد کیا تھا کہ بھائی سر کا ید کی اسلامی سدا نافذ نہ ہوگی اچھا ان نے کہا کہ جی, دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھ کٹنے کے بعد کس کی ملکیت ہوگا جس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے یا گورنمنٹ کی اگر وہ ہاتھ کٹنے کے بعد اس کا ہے سزا تو اس کو پوری ہو گئی نا جی ہاتھ اس کا آپ نے کاٹ دیا ہے تو اب ہاتھ اس کو پکڑا ہو جا کے پلاسٹک سرجری کروا لے گا بات ختم ہو گئی اور اگر ہاتھ گورمنٹ کی ملکیت ہے تو کہاں سے ثابت ہے اچھا پھر گورنمنٹ اس کے ہاتھ کو کیا کرے اندازہ کریں اب کتنے سوال نکال دیے گئے ایک بات میں اور کبھی صحابہ کے ذہن میں تو یہ بات آئی انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے سوارے کو سارے کا تو فخت ہو ایما اور یہ باتیں جو میں آج سے کر رہا ہوں یہ عام بات نہیں مجھے ایک جسٹس ہے ریٹائرڈ جسٹس ہے سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں اس نے میرے ساتھ بیٹھ کے اللہ کے حرمنی بحث کی تو میں نے اس سے کہا میں نے کہا کہ جج صاحب آپ سے میرا ذاتی تعلق بھی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے کہ اسلام اتنا دین جانے مانے کامل مکمل ہے کہ اس کے ہر لفظ پہ یہ جو آپ سوال پیدا فرما رہے ہیں کوئی نئی باتیں نہیں ہیں یہ ساری ہماری کتابوں میں پیسے موجود ہیں میں نے کہا بلکہ آپ کو ایک بات اور بھول گئی ہمارے مسلمان والوان نے یہ بھی بحث کی ہے کہ کیا ہاتھ کاٹ دینے کے بعد اس ہاتھ پہ جنازہ پڑا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا اے تو مسلمان کا ہاتھ تھا میں نے کہا ہمارے ہاتھ یہ بعض بھی موجود ہے تم نے نہ پڑھی ہو تو ہمارا کیا کر سو ہے تو کیا نکا جی یہ چیزیں بہ جی میں نے کہا ہاں بالکل نے کہا کل آ جب کھانا کھائیں میں آئیں گے میں آپ کو کتابیں دے دوں گا وہ کتابیں دکھائیں گے تو میں نے ان کو بتایا ان کا دیکھیں اللہ نے فرمایا ہاتھ کاٹا جائے ہاتھ کا اطلاق انگلیوں پر بھی ہے یہاں تک بھی ہے یہاں تک بھی ہے یہاں تک بھی ہے, یہاں تک بھی ہے یہاں تک بھی لیکن اس حکم کو نافذ کرنے والی ذات گور بہت محمد رسول حضور نے کہا سے کاٹنے کا حکم بات ختم ہوگی باقی بات کا پیدا ہی نہیں حضور نے یہاں سے حکم دیا تو سمجھ آ گیا کہ ہاتھ یہاں سے کاٹا جائے گا وہ سارے کو وہ سارے کو تو پکتا ہوں ایجیے ہوا جزا ان کا سبا نکال نہیں نا اب دوسری بات یہ ای کو پلاسٹک سرجری کرا لے گا تو اس میں بھی آیا جزام باہ کا سبا کہ اس کو عبرت بناؤ اس کے ہاتھ کو لٹکا دو لٹکا رہے جب, جب وہ تین دن تک لٹکا رہے گا تو پلاسٹک سرجری کم کروائے گا وہ تو فوراً ہوگا تو جڑے گا تیسری بات یہ ہے کہ یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہاتھ کاٹنے کے بعد اس کو گرم تیل میں ڈال دیا جائے کیوں ڈال دیا جائے بعض علماء کہتے ہیں کہ اس وقت خون بند کرنے کے اور اسباب نہیں تھے کہ خون کیسے بند کیا جائے جل گیا خون بند ہو گیا لیکن جل جانے کے بعد پلاسٹک سرجری بھی نہیں ہوتی اس میں یہ ایک بدمی موجود تھی کٹنے کے بعد تو ہو سکتی ہے کٹنے کے بعد تو آپ اس کو جوڑ دیں گے یار ہاں اگر کوئی جل گیا تو پوری کھال بدلیں گے پھر آپ وہ سکن چینج کرنا ہوگا آپ کو اس کو آپ بھی کر سکتے اس لیے قرآن تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ذہنی یہ بن جائے کہ ہم نے قرآن کو نعوذ باللہ ایک تو نہیں ماننا اگر ماننا ہے تو پھر اس سے راستے نکالنے کی کوشش کرنا ہے اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے تھے چاہیے تو یہ تھا کہ ہم بدل جاتے جیسے قرآن کہتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو اسی طرح رہیں لیکن کسی طرح قرآن کو بدل دو اس سے پھر راستہ نکالو ہمارے بچے نے ایک ہمارے مولوی تھے وہ مر گئے شیعہ موبی تھا ہمارے تو میرے کہنے کا مانا یہ نہیں کہ سننا نہیں تھا وہ مر گیا اس میں جناب نو شادیاں تھی. اس کی نو بیوی جو بغیر نکاح کے تھیں ان کا اللہ کو پتا جو نکاح میں تھی وہ نو اب اس کے پاس اس کے اپنے بھی بعض اوقات بول بھی جاتے ناراض ہوتے اس سے کہ بھئی اللہ کے بندے یہ تو نے کیا اتنا دو تین دو اور تین بعض اور کیا نو تو قرآن میں نے تو قرآن پہ عمل کیا ہوا میں نے کہا میں نے قرآن بھی عمل کیا ہوا اور حضور کی نو بھی عمل گیارہ نکاتے آپ کے نا بندہ دست وجہ کیا تھی کہ بھئی وہ اپنے اپنے لیے راستہ نکالا ورنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح حکم موجود ہے کہ جب صحابہ جس کر کے مدینے آ گئے حضور نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس چار سے زیادہ ابھی بھی ہیں باقی چھوڑ دو چار سے زیادہ نہیں رکھ سکتے ہو بس دو رکھ سکتے ہو یا تین رکھ سکتے ہو یا چار رکھتے یعنی کہ جمع کرتے چلے جاؤ اور پھر اس کو پریکٹیکل اپنی طور پہ حضور دے ہو گیا ابھی آپ آب کے پاس اتنا بھی ان میں سے ایک جس کو چاہو چھوڑ دو چار رکھ دو کسی کے پاس ساتھ بھی بھی آپ نے سر تین چھوڑ دو چار رکھ سکتے ہو کیونکہ چار سے زیادہ جو ہے نکاح میں اور اس رکھنا جائز نہیں اور شاد یہ بھی مطلب ہے صرف تم ملا اور اگر تم ڈرتے ہو کہ صحیح معنی میں عدل بھی کر سکو گے تو بس ٹھیک ہے پھر ایک رکھو تو یہ شریح ہاتھ جب موجود ہیں لیکن اکل ایاح ہے وہ چاہتا کیا ہے کہ قرآن کی کسی طرح میں حد سے نکل جاؤں اب لوگوں سے کہا اچھا جی قرآن کا قانون نافذ کرو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کاٹنا بھی بالکل ٹھیک ہے اور زنا پہ سزا بھی ٹھیک ہے رجم بھی ٹھیک ہے لیکن یہ اس معاشرے میں ہو سکتی ہے کہ جہاں پہلے معاشرے کی اصلاح جب یہاں ہر طرف فلمیں ہیں کیبل ہیں ڈش ہیں ڈین ہیں سختی فلمیں ہیں اور جناب کیا کیا بکواس ہیں کون بچ سکتا ہے اور پھر آپ زنا کی سزائیں دیں گے تو لوگوں کو مارنے والی بات ہوئی یہ تو نافذ نہیں ہوں میں ایک دفعہ ایک بہت بڑا اجتماع تھا تو وہاں ایک بہت بڑا ذمہ دار آدمی بڑے اونچے عہدے کا آدمی مجھے کہا لگا وکیل صاحب اگر آپ لوگوں کی مولویوں کی بات مان کے اسلامی قانون نافذ کر دیا جائے تو ہمارے معاشرے میں تو اکثر چور ہیں میں کہا ہمارا معاشرہ تو اتنا کرپٹ ہو چکا ہے اتنا چور ہے کہ پھر تو آپ کو سارے ہاتھ کٹے نظر آئیں گے انہوں نے کہا یہاں تو ایک سے ایک بڑا چور پڑا ہوا ہے کلاکار پڑے ہوئے ہیں مہا کلاکار پڑے ہوئے ہیں جو آنکھوں سے سرما چرا ہیں اور پتہ بھی نہ لگے میں نے اس سے کہا میں نے کہا کہ جناب مجھے ایک بات ہے ایک طرف ہے میں نے کہا نے اتفاق سے ان کے لان میں ایک طرف کھڑا تھا میں نے کہا یہ درخت ہے اس پر اگر دو ہزار پرندہ بیٹھا ہو اور ہم بندوق سے فائر کر کے ایک پرندے کو مار دیں تو باقی کہاں جائیں گے تو جی باقی اڑ جائیں گے میں نے کہا آپ ایک کو سزا دیں باقی چور اڑ جائیں گے فکر نہ کریں آپ سب کے ہاتھ ہی کاٹنے پڑیں گے صرف ایک کو تو آپ سزا دیں صرف دیکھیں تو صحیح نا کہ چور جاتے کہاں یہ ایک اور دکھا ہے لوگوں کے دلوں میں کہ پہلے معاشرے کی اصلاح کرو تو اصلاح تو قرآن سے ہوگی قرآن نافذ کرو اصلاح ہو جائے گی ورنہ معاشرے کی اصلاح کرتے کرتے تو صدیاں بھی اٹھ جائیں گی تمہاری اصلاح تو ہوتی نہیں اللہ کے نبی نے جب اصلاح کی ہے تو پہلے اصلاح کر کے قرآن بعد میں اتارا ہے تو قرآن ساتھ ساتھ آتا گیا ایک ایک حکم پہ عمل ہوتا گیا اصلاح خود بخود ہوتی گئی بحب الکتا ببل حکمت تو اس لیے میں نے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک سب سے بڑا قرآن مقدس پر مستشرقین کا آدھا اسلام کا آدائے دین کا ایک اعتراض یہ ہے کہ جی قرآن میں تکرار اس کے جواب جو ہے اولابا نے اپنے اپنے انداز میں دیے بات اولا نے تو یہ جواب دیا ہے کہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ جو چیز تمہیں تکرار نظر آ رہی ہے دراصل وہ تکرار نہیں ہے انہوں نے کہا بداہ دیکھنے میں آپ کو تکرار آ رہا ہے ایک آیات بار بار دسو لیکن ہر جگہ مانا نیا ہے جب ہر جگہ نیا مانا ہو جیسے اس کی یوں مثال سمجھیں اللہ قرآن میں فرمایا کہ قیامت والے دن جب اہل جنت کو پھل دیے جائیں گے اردو بھی بتشا رہ ایک دوسرے کے پھل مناسب ہوں گے اچھا وہ سمجھے گا یار یہ تو میں نے کھایا ہوا ہے لیکن جب دوسرے کو کھائے گا تو ذائقہ ہی الگ یار یہ تو ابھی میں نے کھایا تھا پھر دوسرے کھائے اس کا ذائقہ ہی الگ اب دیکھو نا اطلاع ہوتا ہے کھجور بھئی کھجور لے آنا یا کھجوریں آپ پیش کرتے ہیں لفظ تو کھجور ہے بہنجیوں آج افطار جو ہے کھجور سے کیا ہے لیکن ہر کھجور ہے لفظ کھجور ہے اس کا نام وہی کمر ہے لیکن اللہ نے اس کا ذائقہ الگ الگ اب آپ دیکھیں آجوا کا اپنا ایک ذائقہ ہے آپ دیکھیں سکری کا اپنا ایک ذائقہ ہے اچھا آپ دیکھیں کہ تازہ کھجور کا اپنا ایک ذائقہ ہے اور اس کے بعد جب وہ سوکھ جائے تو اس کا اپنا ایک ذائقہ ہے ریشے والی کھجور کا اپنا ایک ذائقہ ہے بالکل بغیر ریشے والی کھجور کا اپنا ایک ذائقہ ہے بعض کھجور ہے لیکن میٹھا کم ہے بعض کھجور ہے اس میں گٹھلی تک بھی نہیں ہے لیکن ہے تو کھجور چیز تو خجور ہے لیکن اللہ نے اس کے اندر انوا تو بات البا نے فرمایا کہ تمہیں جو لفظ نظر آ رہا ہے تکرار تکرار نہیں ہے اس کے اندر معنے الگ مثلا قصہ ہے وہ سارے اسلام ایک جگہ ان کا قصہ ہے کہ پھراؤن کے پاس جب گئے تو کیا ہوا یہ ایک الگ بات ہے دوسرے دفعہ قصہ یہ ہے کہ جب حضرت شعیب سے واپس آ رہے تھے راستے میں ان کو آگ نظر آئی تو اپنی بیوی سے کہا کہ بھائی آپ کے یہاں ٹھہریں میں جا کے دیکھتا ہوں آگ بھی لاؤں گا اور راستہ بھی پوچھ لوں گا وہاں جب گئے تو اللہ نے حکم دیا فخلا رہا علیہ نقل واد مقدس تو اب قصہ تو مسا اسلام الگ نہیں تو قصہ ہی الگ ہے اچھا قصہ و موسہ علیہ السلام ہے جب پیدا ہو رہے ہیں تو بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اللہ نے حکم دیا صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دو اب قصہ تو علیہ موسل واقع کیا الگ ہے اب اسی طرح موسا علیہ السلام جو ہیں وہ میدان تی میں ہیں قوم سے کہتے ہیں لیکن قوم نہیں مانتی اللہ نے حکم دے دیا کہ یہ کے اندر پھرتے رہیں گے یہ ایک الگ قصہ ہے اب ان کے بعد جناب سایہ نہیں گھر نہیں صل اللہ علیہ غمام وان طلّہ علیہ المن السلمان ایک الگ واقع ہے تکرار کیسے ہوا اب کہنے والا تو کہہ دے گا نا کہ جی علیہ السلام کا بات بات نام آیا ہے لہٰذا تکرار ہے لیکن ہر جگہ قرآن نے اس کا ایک الگ قصہ ذکر فرمایا الگ بات حضرت موسا کی پیدائش کا قصہ ایک الگ بات ہے موسیٰ علیہ السلام السلام کا پھر وہاں سے ایک آدمی ان کے ہاتھ سے مر جانا وہاں سے ہجرت فرمانا حضرت شعیب کے گھر میں جا کے رہنا ایک الگ واقعہ ہے وہاں سے آنا کوہ دور پہ جانا نبوت کا ملنا الگ ایک واقعہ ہے پھر آ کے فرعون کا مقابلہ کرنا ایک الگ واقعہ ہے پھر جادوگروں کا مقابلہ کرنا الگ ایک واقعہ ہے پھر آپ کو کشرا آیات بیہ کا ملنا الگ ایک واقعہ ہے پھر آؤںون کا تحقوں میں آنا مساء السلام کا نجات ب جانا پھر آؤں کا غرق ہو جانا ہے الگ واقعہ یہ تو سارے الگ چیز ہیں. تقرار کہا ہے تکرار کہاں آ گیا تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ جن کو تم تکرار پھر سمجھ رہے ہو تکرار ہے ہی اچھا بعض علماء نے اپنے ذوق سے ایک آؤ جواب دیا مولا روم نے جن کی مصروفی مشہور ہے رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے اور عاشق رسول گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی وہ شعر و شاعری میں ساری بات سمجھاتے رہے تو مولا روم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہر آدمی روزانہ پانی پیتا ہے اور کھانا کھاتا ہے کبھی یہ تو نہیں کہتا یہ تکرار کیوں ہے جی کہ روز پانی بندہ چاہیے یہ بھی تو غلط بات ہے نا کہ ایک ہی پانی روز پی لے ایک ہی کھانا اور روز کھا لے انہوں نے کہا یہ تکرار تو تمہیں کبھی برا نہیں لگا وجہ کیا ہے کہ کھانا جب کھاتے ہو اس وقت کھاتے ہو جب بھوکھ لگتی ہے اب پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہو جب پیاس لگی پانی پیے تو اس کا ایک مزہ محسوس ہوگا جب بھوکھ لگی کھانا کھاؤ گے تو اس کا نیا لطف محسوس ہوگا تو قرآن میں بعض باقی آج ایسے آئے ہیں کہ جب ضرورت پڑی اور قرآن اترا اس وقت تم ہوتے تو پتا لگتا تم کہتے کہاں تک رہے اس کی تو ضرورت تھی کہ جیسے واقعہ پیش آیا اللہ نے قرآن کا ضرور تو وہ بے این ہی اسی طرح ہے کہ جس طرح تمہاری جسمی ضرورتیں ہیں تمہاری بدنی ضرورتیں ہیں تم چل رہے ہو تھک گئے ہو سایہ آ بیٹھ گئے راحت مل رہی ہے اب پھر چلتے قابل ہو گئے پھر چلتے چلتے پھر بیٹھ گئے تو کوئی کہے گا یار یہ اچھا تکرار ہے ہر چار دن کے بعد یہ بیٹھ جاتا ہے دو جواب تیسرا جواب علماء نے دیا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھو کہ تکرار دو قسم پہ ہوتا ہے ایک تکرار مانوی ہے ایک تکرار لفظی دو باتیں یاد اور دوسری بات قرآن کی یہ سمجھو میں اس لیے ساری باتیں یعنی عبداللہ پہلے کر رہا ہوں تاکہ میرے دوست میرے بھائی سامین جب کہ قرآن کی تفسیر انشاءاللہ شروع کریں گے تو پہلے قرآن کے بارے میں ان کے دماغ میں کوئی ایک تاثر تو بنے ایک تصور تو بنے آپ نے جس منزل پہ پہنچنا ہے اس منزل کا تصور ہی نہیں آپ کے سامنے اب جو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں بعض قصے مبارک جو ہیں ان کو اللہ نے مقرر بیان کیا ہے وہ صرف چار اچھا بعض قصے جو ہیں ان کو مقرر تو بیان کیا لیکن کیا تھوڑا تھوڑا اور بعض قرآن میں ایسے قصے مبارک ہیں جن کو اللہ نے قرآن سارے نے صرف ایک بار بیان کیا جیسے قصہ یوسف علیہ السلام صرف ایک جگہ ہے قرآن میں اور کسی جگہ نہیں کرتا قصہ ہے سید سیدنا داؤد سلیمان علیہ السلام صرف ایک جگہ ہے پھر قرآن میں کسی جگہ نہیں قصہ ہے اسحاب القف پورے قرآن میں ایک جگہ ہے پھر کسی جگہ نہیں ہے ذلکرن ہے کسا تعلود ہے پورے قرآن میں ایک جگہ ہے اور کسی جگہ اچھا اب اس جو بار بار ہیں یا جن انبیاء کا ذکر بار بار کیا گیا وہ چار ہیں حضرت آدم حضرت موسا حضرت عیشا حضرت ابراہیم یہ چار انبیاء علیہ السلام ہیں جن کے قصے کو اللہ نے بار بار ذکر فرمایا اس کی حکمتیں کیا ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آئے گا تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ہم اولاد آدم ہیں جب تک ہمیں اپنا نصب اپنا سلسلہ نصب اپنی اصلیت اپنا یعنی اصل حقیقی جو ہے سب کا باپ کون ہے بلوکم بنو آدم و آدم, و آدم و من منترا سب کا اصل کون ہے آدم ہوا اس اصل کو سمجھانے کے لیے قرآن نے قصہ آدم کو بار بار کیا اس کی ضرورت تھی ورنہ ذرا دولت مل جائے پیسہ مل جائے طاقت مل جائے وہ کہتا نہیں تم کون ہو جیسے آج دیکھتے ہو نا کہ جیسے قوموں میں قبائل میں تفاقر آ جاتے ہیں یہ سید ہے یہ قریش ہے یہ افغان ہے یہ فلان ہے حالانکہ جی اللہ کا شعرو نا قبائل تار اللہ اللہ نے تو فیصلہ کر کہ ان خلقناک مندہ کہ انہوں نے مور سا وجہ اللہ کو و, و, کو شعوبن و بس ان اکرمک مند اللہ عدق تو اس لیے ضرورت تھی کہ قصہ آدم جو ہے بار بار دوہرایا تھا قصہ آدم نے تقریب عدمیت اور تقریب انسانیت کا جو مقام ہے کہ ان کو مسجد المرائے کا بنایا گیا اچھا قصہ آدم کے اندر ہمارا اصل مقام دکھایا گیا کہ آدم کا گھر کیا ہے جنت تو تم آدم کے صحیح بیٹے بنو گے تو باپ کی جائیداد کے وارث بھی بنو گے اللہ دینی ہے یہ بھی سونر اس لیے اللہ نے عصائی آدم علیہ السلام کو دہرایا عصائی ابراہیم علیہ السلام کی وجہ کیا تھی کہ مشرقین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم ہی ہیں ہم دین ابراہیم پہ ہیں ملت ابراہیم پہ ہیں کعبہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے ہم اسی کعبے کے مجاور ہیں یہی کعبہ ہم نے بنایا ہے تو ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں اچھا یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیم کے ہیں نصرانیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں اس لیے قرآن کو اللہ نے قرآن میں بتایا کہ ماں کان ابراہیم یہودی ولا نسرانی ولا کن کان حریف مسلم کانشر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیوں بار بار آیا بار بار اس لیے آیا کہ وہ ساری قومیں اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کی دعوے دار کہنے والی ہیں جو حضور کے زمانے میں موجود ہیں اور کعبہ ہمارا کون سا ہے ابراہیمی ملت کیا ہے ابراہیمی حضور کے جد امجد کون ہیں حضرت ابراہیم ایسی شخصیت کا ذکر اگر بار بار نہ کیا جاتا تو بات سمجھ کے دیا پھر بار بار کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ ایک ہی بات کو بار بار کہا جا رہا ہے بلکہ اسی شخصیت کے حالات الگ ہیں ایک دفعہ بچوں کو چھوڑنے آ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں ایک دفعہ بنا کعبہ کے لیے آ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں ایک دفعہ مناسب دیکھ رہے ہیں تو وہاں جناب نارینا مناسک نہ وہ تو خان تو تب آپ تو ہر جگہ واقعہ نہیں آیا لیکن اس کے بار بار ذکر کرنے کی یہ ایک حکمت اسی طرح سید ابوسا علیہ السلام و سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضور جب مکہ سے ہجت سربا گئے تو مقابلے پہ یہود ہے اس کے بعد نجران کے نشارہ ہیں اب یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم ملت موسا علیہ السلام پہ ہیں دین موسا علیہ السلام پہ ہیں اور کتاب تورات جو ہے وہ ہمارے پاس ہے اور یہ اللہ کے نبی موسا علیہ السلام کی ہے تو اب جب ان سے تقابل ہوگا تو مسلمان اسلام کے تمام واقعات سے جب اللہ روشنی ڈال کے اپنے نبی کو اور ایمان لانے والوں کو تیار نہیں فرمائیں گے تو ان کا مقابلہ کیسے ہوگا یہی تو وجہ تھی نا کہ جب رجم کا مسئلہ آیا تو اللہ کے قرآن میں بھی رجم ہے زانی مرد اور عورت کے لیے تو رات میں بھی یہی سزا لیکن وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح رجم کی سدا نہ ہو تو حضور نے ان کو بلا کے پوچھا یہودیوں سے کہ بھی تمہاری کتاب میں کیا ہے انہوں نے کہا جی بس تمہاری کتاب میں تو ہے کہ بھائی ان کو منہ کالا کر دیا جائے گدے پہ بٹھا کے بازار میں پھرا دیا جائے کوئی جوتے وتے مار دیے جائیں بس بگا دیا جائے اچھا سلام جو اسلام لا چکے تھے ہی بر احبار تھی، بہت بڑے عالم تھے انہوں نے حضور سے کہا کو کہیں کہ حضور آپ فرمائے تورات لے آؤ حضور نے فرمائے تورات لے ہوں اچھا انہوں نے کہا جی بالکل لاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ تورات ابرادی کا میں ہے اور حضور تو عربی ہیں حضور تو عبرانی جانتے ہیں جو ہے وہ زبان ابرادی کے اندر ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ عرب ہے عربی زبان جانتے ہیں اگر ہم تورات لے بھی آئیں گے تو رسول کون سا ہمارا جرم پکڑ لیں گے تورات لے آئے صفحہ کھولا اور اس صفحے پر اور پھر بھی کیا راگی کی اس صفحے پہ ہاتھ رکھیں گے باطل کے انداز ہوتے ہیں نا فطر باطل کا طریقہ ہوتا ہے تو اب جناب اس پہ ہاتھ رکھ لیا اس نے عبداللہ اللہ علیہ السلام نے حضرت خدمت پہ اشارہ کہ حضرت سے کہو کہ ہاتھ اٹھائے یہی تو آیت ہے تو حضور ایسا آیت ہے ہاتھ اٹھاؤ تو جب اس نے ہاتھ اٹھایا صحابہ کہتے ہیں کہ آیت رج یا تھا لالا جیسے تارا چمکتا ایسے چمکتے سزا ہی تمہارے ہم یہی سزا ہے تم کہتے جھوٹ بول رہے ہیں تو اب اگر ان چیزوں کا بار بار علم نہ آتا تو حضور ان کا مقابلہ کیسے کر اب دیکھیں نجران کے نسارہ کا جو وفد آیا ہے تقریباً باسٹھ افراد سے مشتمل وفد ہے عبد المسیحی کی عادت میں اور مدی نے میں پہنچا اور حضور سے کہا کہ حضور ہم آپ سے بات کرنا چاہیں یہی تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی تو ہو جو بات کرے انہوں نے جناب آگے حضور سے بات کی انہوں نے کہا حضور آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا آپ نے سرمایہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں رسول اللہ ہے گلیمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے ابن مریم ہے اور سما ہے نے کہا اچھا بی بی مریم کے بارے میں آپ نے فرمایا مریم صدیقہ پیکا علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کا شکر ہے کہ پہلے ہماری باتوں پہ تو اتفاق پایا گیا معنی یہ ہے کہ آپ کی عشاء علیہ السلام کے مخالف تو نہیں ہے نا جیسے یہود ہیں وہ تو مخالف ہیں نا وہ تو نعود بلا یہ بھی نہیں مانتے کہ آپ بی بی مریم کے بیٹے ہیں یا حلال سے ہیں یا قدرت کا بولتے ہے وہ تو کہتے ہیں یوسف کہ النجار کا بیٹا ہے ان نے کہا شکر ہے کہ آپ کی ہماری بات بن جائے یعنی اب مذاکرات میں ہیں ہم قریب آ ہیں تو اس کے بعد ان نے کہا کہ حضور بس اب صرف ایک ہمارا اشکال ہے ابھی بتاؤں نے کہا جی حضرت عادت علیہ السلام کے بارے میں آپ نے خود فرمایا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اگر بغیر باپ کے عیشا علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اس کی کوئی مثال آپ دنیا میں ہمیں ایک اور بندہ دکھا دیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں اگر ایسی مشال موجود ہے تو ہم کہیں گے بھی ٹھیک ہے ہیں غلطی علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوا یہ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوا کیونکہ جیسے دیکھو نا بادشاہ بہت حجت کرتے ہیں حضرت علی تلی کافی میں پیدا ہوئے تو کتابوں موجود ہے حضرت ذہن بھی کافی میں پیدا ہوئے بات ختم ہوئی گئی پھر تو اب جناب آپ اندازہ کریں کہ جب یہ مشکلات آ جائیں تو اب اللہ قرآن میں بار بار کسے اتار کے اللہ کے نبی کو ہر لحاظ سے علمی طور پہ اور تاریخی طور پہ اور ہر لحاظ سے طاقت پہنچائیں گے کہ نہیں اللہ نے فوراً قرآن کا کر دیا کہ انگم دھن عیسائی دم ماہ آدم ن تورا بن سال لہو کن فل اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو بدلا دیں کہ آدم علیہ السلام کی مثال دیکھ لو ایشا کی مثال ایسی ہے جیسے آدم اور عشاء علیہ السلام کا تو باپ نہیں ہے آدم کا تو نہ باپ ہے نہ نما بھائی عشا علیہ السلام کا باپ نہیں ہے لیکن ماں تو ہے نا بی بی مریم تو موجود ہے نا آدم علیہ السلام کو تو باپ ہے نہ ماں ہے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے تو اگر جس کا باپ نہ ہو وہ خدا کا بیٹا بن جائے تو جس کا باپ بھی نہ ہو ماں بھی نہ ہو تو پھر وہ خدا بن جائے نہیں پھر آدم کا بیٹا بنے گا ایک خصوصی سی بات ہے نا کہ اگر ایک آدمی کا باپ نہیں ہے وہ آپ کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے تو جس کا باپ بھی نہ ہو ماں بھی نہ ہو تو پھر وہ کیا بنے گا وہ تو خدا بن کے دیا پھر آدم کا بیٹا بنا اللہ کا بیٹا پھر بھی نہیں بن سکتا اب جناب ان کے پاس کوئی جواب نہیں چاہ تو جب نجران کے نصارہ کا مقابلہ ہوگا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ کو پورا قصہ ابن مریم اچھا پھر عشاء ابن مریم چونکہ حضور کے مبشر بھی ہیں مشترک بھی ہیں کیا مانا اشارہ دینے والے بھی ہیں وہ مبشرم بے رسوری یادی باز احمد حضرت عیشا نے خوشخبری دی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا آپس میں نام احمد ہوگا زمین پہ نام محمد ہوگا اس لیے حضور نے فرمایا میں ان احمد ہوں انا محمد و انلائی اللہ بھی شرک و ان الذي شرو النا سنا قدمی رس اللَّهِ اللَّهُ وسلم پھر اللہ نے آسمانوں میں بٹھا دیا کہ آخر زمانے میں اتریں گے اور تصدیق کریں گے شریعت محمد وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی شخصیت کے بارے میں اگر قرآن نے ہمیں کبھی ان کی والدہ کا ذکر فرمایا کبھی ان کی نانی کا ذکر فرمایا اس کالت مراد کے وران کبھی بی بی مریم کا ذکر فرمایا کبھی بی بی مریم کا اور حضرت عشاء علیہ السلام کی ولادت کا ذکر فرمایا کبھی اس کی قوم کے کہ ہوئے تو اس کے جواب کا ذکر فرمایا کبھی ان کے آسمان پہ رفا کا ذکر فرمایا تو تکرار کے تکرار کیسے تو یہ ہے تکرار بانا اچھا اب آ جائے تکرار لفظی کہ قرآن میں ایک آئے جو ہے وہ بار بار ہے کہ پب آئیے آدار یہ ربی کو باتی بان اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ بھی سورت مبارک پڑھی آپ نے فرمایا کہ اپنے صحابہ سے کہ خدا کے بندو میں نے جب جن پہ صورت رحمان پڑھی ہے انہم احسن ردن وہ تو اس کا جواب دینے میں بہت زیادہ بہتر تھے تم سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور جنہوں نے کیا جواب دیا حضور نے فرمایا جتنی دفعہ میں پڑھتا تھا فبی آئی آنا قذبان اور وہ جن کہتے تھے لال قدیبہ لق الحمد اللہ تیرا شکر ہے تیری کسی نعمت کی تکلیف نہیں کرتے لیکن تم چپ کر کے بیٹھے سن رہے ہو کیا بات ہے تم پھر جواب دیتے ایسا اب جناب اسی آپ کو دیکھ لیں کہ قرآن پاک میں جب آپ سورج درازان پڑھیں گے تو ہر نعمت الگ ہے اس کے بعد ہے نعمت ایک نہیں کئی نعمتیں خا کر انشاء الشمس بہ بحسبان والنجم والشجر حسبان وہ ساری پڑتی تو ہر نعمت الگ ہے ہر نعمت کے بعد اللہ پوچھا ہے کہ کیا کس میری کس کس نعمت کو جٹلا ہوگا جبکہ نعمتیں متاثر ہیں تو تکرار کیسے ہوگی یہ تو تکرار نہیں ہے چونکہ نعمت الگ ہے اللہ تبارک وطادہ نے اس میں اپنی اتنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے جیسے آنال کہ محاورہ یعنی میں بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ دیکھو بھائی میں نے تمہیں نہیں پالا میں نے تمہیں نہیں گھر میں رکھا میں نے تمہیں نہیں پڑھایا میں نے تیری شادی نہیں کی میں نے تمہیں انسان بنایا ایک ایک نعمت ذکر کر رہا ہے یہ تکرار تو نہیں ہوتا اس کو کیسے تکرار کہا جائے تو جب نعمتیں متعدد ہیں ہر نعمت کے بعد اللہ زبارک و تعالیٰ ہمیں تاکہ تو تم فرما رہے ہیں کہ میری کس کس نعمت کو جس اچھا اب ایک سوال مستشرقین اور آدیم کا ایک باقی رہتا ہے کہ جی اگر نعمت کے بعد ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن جہاں اللہ تبارک ودال نے جہنم کا ذکر کیا یورسر والے اور وہاں تو جہنم کا ذکر ہے تو جہنم کے بعد بھی آئے کھوبی ہے جی اعلیٰ جہنم کون سی نعمت تھی اسی لیے اب جناب انہیں یہ اعتراض کیا کہ دیکھو جی مثلاً مجرم کے ہوں گے قیامت والے دن یا و بھونا بہن من آن کہ وہ جہنم پھر گرم پانی پھر جہنم پھر گرم پانی میں درمیان باغ رہے ہیں تو یہ تو عذاب ہے عذاب کے بعد کیسے آیا کہ میری نعمتوں کو نعمت الگ چیز ہے جہنم جی عذاب ہے وہ تو نعمت نہیں ہے لیکن اور نے فرمایا کہ غور کرو کہ من وجہ جہنم بھی نعمت ہے کیوں یوں سمجھو اچھا یہاں اگر آپ کے دشمن کو سزا ہو جائے آپ خوش ہوں گے یا آپ کو غم ہوگا آپ کا ایک دشمن بخاری اس کو آپ نے سنا کہ سزا ہوگی آپ کہیں یا اللہ کا بڑا شکر اچھا دیکھا دا جی کیسے ہوا آج کل آپ خوش ہوتے ہیں تو جب دشمن کو سزا ہو رہی ہو تو مسلمانوں کے لیے نعمت ہے کہ نہیں کہ جو ہمیں جٹلاتے تھے آج وہ جہنم میں پڑے ہیں جو ہمارا مذاقہ اڑاتے تھے مذاق اڑاتے تھے آپ جہنم سے پکار رہے ہیں اپنا اصاف ڈارے اصاف جنڈا راوی البا خدا کے لیے ہمیں اوپر سے کو پانی پھینک دو یہ نہ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہنم کا ذکر کر کے جب مسلمان کو اللہ کے عذاب کا خوف ہوگا تو نیک آمال کرے گا گناہوں سے بچے گا اور عبرت پکڑے گا تو عبرت پکڑنا تو نعمت ہے نا? کسی چیز سے عبرت پگڑنا جو ہے وہ تو نعمت ہے اس لیے اللہ تبارک وطانے اس کے بعد بھی ذکر فرمایا ہم آلہ ارکمار مقصبان اسی طرح جو اللہ پاک نے مش یوم وہ بھی اسی لیے کہ جیسے واد نعمت ہوتا ہے وہ عید بھی ایک قسم کی نعمت ہے اللہ وعدہ فرماتے ہیں جنت کا تاکہ اس کی وجہ سے ہم عمل کریں اور اللہ چراتے ہیں جہنم سے تاکہ ہم ڈر کے جہنم سے بچ جائیں کیونکہ کچھ تبدیتیں ترغیب کو قبول کرتی ہیں کچھ طبیعتیں جو ہیں وہ ترغیب کو قبول کرتی ہیں دراصل دیکھا جائے تو اب دیکھ رہا آگ ہے اب کوئی کہے گی آگ کیسے نعمت ہے اگر آگ نہ ہو تو آپ سارے حضرات کھانے کیسے کھائیں گے یہ بریانیاں اور جناب یہ پلاؤ اور قورمے اور کباب اور پارپیک کی کام بنیں گے تو آگ نعمت سردی ہو آگ نہ جلاؤ تو زندگی کیسے گزرے گی کی؟ اچھا مشینری میں آگ نہ ہو انجن کیسے چلیں گے تو نعمت ہے لیکن اسی آگ کو کسی کے گھر کو جلانے میں استعمال کرتا تو وہی چیز آزاد ہے تو ہر چیز کی ایک حکمت اب دیکھو صاف ہے عزاب دشمن ہے دشمن, دشمن واضح ہے لیکن اس کی زہر سے دریاگ بنتا ہے کئی بیماریوں کا علاج ہو رہا ہے تو من وجہ وہ ایک طرح سے نعمت بھی بن جاتا ہے یعنی آپ حیران ہوں گے کہ دل... اچھا مجھے ایک ابھی دو چار دن سن...